شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبارن شکور فايذ قال موسی لقومه اسقروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من ال یسوم نظاب و یوزب ہوں ابنا وفیز صدق اللہ قدر صحسہ بہ یاتنہ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں بذکر ہوں بے اور اپنی قوم کو یاد دلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی قوموں پر دن گزرے ہیں وہ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے قوم حز قرو نعمۃ اللہ علیہ قوم اور جموسی علیہ نے اپنی قوم کو کہا, کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں سب سے بڑی نعمت کے آل فراؤن اللہ نے تو میں نے یاد دی ہے فراونیوں سے جو تمہیں بری طرح رسوا کرتے تھے یو خو ن بناقم و یستاوں نہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وفیض علکہ بلا عم رب فیض عالک بلا امر ربکم عظیم اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے تو اسی کا ہم زبان بھیجا ہے تاکہ سمجھنے سمجھانے میں آسانے ہو دوسری بات یہ ہے کہ بے شک قرآن عربی تھا عربی زبان والوں کے لیے اول نازل ہوا ہے لیکن ان کو بھی معلم اور استاد کی ضرورت تھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھی تو وہ غلط تھیں جیسے میں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ مین القعیت من مین القیطلاسد کی بات بتائی بہرحال اللہ تعالی نے قوموں کی رہنمائی رہبری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ پر مختلف نشانیاں بھیجی بس جن کے مقدر میں تھا وہ ہدایت یافتہ ہوئے جن کے مقدر میں نہیں تھا ہر دھرم تھے تو اللہ کی طرف سے بھی پھر ناراضگی ہو گئی آج کے سبق میں موسیٰ السلام کی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اپنی نشانیاں دے کر بھیجا نشانیوں سے مراد تو, رید تو رید کتاب رید خود رید ایک نشانی, نشانی ہے موسی علیہ السلام کی نشانیوں سے مراد مخصوص نشانیاں ان کو جو جد بی اور آسائے موس علیہ السلام نازل کیا عطا کیا گیا تھا حرد موسی علیہ السلام کی لاٹھی یہ بہت کچھ کام کرنے والی تھی اور اسی طرح جد بیزاب کہ اس لاٹھی نے چشمے جاری بھی کیے اور جاری دریاؤں کو اس نے منجمد بھی کر دیا یہ لاٹھی اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بیجا ہے ان اخرج قوم کمین الظلماتِ لنڈو کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے لنہنی حدائت کی طرف لے آئے تاریکیاں ہر اسلام کے علاوہ ہر بات تاریکی آئے بدت ہو تو وہ بھی تاریکی ہے رسم رواج پر عمل کرنا ہو تو وہ بھی تاریکی ہے کفر شیرہ خود تاریخی ہے بے انصافی خود تاریخی ہے اسلام کی روشنی کی طرف قوم کو لے آئے مذکر ہوں اور قوم کو سمجھانے کے لیے گزشتہ دو دن گزرے ہیں پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے وہ دن یاد کرائیں علیہ السلام کی قوم سے پہلے قوم سمود گزری ہے قوم ہاتھ گزری ہے قوم نوہ گزری ہے اور قومیں گزری ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کے نہ ماننے کی وجہ سے جب ان کے اوپر عذاب آیا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے تو یہ قوم بھی اگر کفر و شر کرے گی تو ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا بے ایام یوم کی جمع ہے ایام یعنی اللہ کی طرف سے پہلی قوموں پر جو عذاب والے دن گزرے ہیں وہ عذاب والے دن ان قوموں کے اپنی قوم کے سامنے بیان کریں کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا کوئی اس طرح کے گناہ میں اٹلا تھی کوئی شرک میں تھی کوئی کفر میں تھی کوئی پیغمبر کی استضاع کر رہے تھے کوئی ناب تول میں گڑبڑ کر رہے تھے وغیرہ تو ان قوموں پر عذاب آیا ہے ان دنوں کو جو عذاب والے دن پہلی قوموں پر گزرے ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کریں تاکہ یہ قوم سمجھے کہ ہمارے اندر ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کفر و شرک کی بدعت رسم کی یا اور گناہ والی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے بعض مفسرین نے تو بھی ایام اللہ سے ایام سے ایام ہی مراد دیئے ہیں جو یوم کی جمع ہے دنوں کو کہتے ہیں بام نے بے ایام اللہ کا ترجمہ بے انعام اللہ سے کیا ہے یعنی اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی ہدایت کی طرف لے کے آئیں اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں کہ دیکھو جس اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ آپ کا خالق مالک محسن بھی ہے کس طریقے سے تمہیں یہاں بات کیا بادشاہی دی تھی یوں نعمتوں سے نوازا تھا اللہ کی نعمتوں کو اپنی قوم کے سامنے ذکر کریں تو نعمتوں کو یاد دہانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس پھٹکی ہوئی قوم کو اپنا من سمجھ میں آ جائے نعمتیں دینے والا انعام کرنے والا ہونے سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ قوم تو مصر کی نہیں ہے بنی اسرائیل شام علیہ السلام قسمت کے بل کھاتے ہوئے وہ گئے عرصے کے بعد وہ بادشاہ بن گئے پھر اللہ کے عزن سے اپنے خانہ کو والدین کو شام سے مصر میں بلا لیا ایک زمانے تک پھر مصر میں رہے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت وسیعت کی کہ مجھے اپنے اب آپ کے ساتھ دفن کرنا چاہیے شام میں تو اللہ نے اتنی نعمتیں اس قوم پر دی کہ غلامی کی شکل میں گویا بظاہر یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا پھر سارے گھرانے کو یہاں بلا لیا تو بھائی مل تو موس علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کو یہودی کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے انہی کے خاندان شجر نصب سے یہ بارہ خاندان بنے ہیں ان کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا اسی نسبت سے یہودی اب ان کے عمالبات کی وجہ سے یہودی گالی بن گئی نا جی وہ تو بندہ جب کام اچھے کرتا ہے تو پھر اچھی شہرت حاصل کرتا ہے جو بھی یہودی بعد میں آیا ایسا کہ ایک بھی ان میں سے سنجیدہ انسان دنیا کو میسر نہ ہوا بہت زیادہ یہ بدنام ہو گئے اس حد تک بدنام ہوئے کہ ان کو علاقوں میں رہنے کو نہیں دیتا تھا یہاں سے نکلے تو یمن کی طرف جمن سے نکلے شام کی طرف شام سے نکلے تو پھر دو قبیلے مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے اپنے عمال وقت کی وجہ سے بدنام ہو گئے جیسے آج بھی یہی حالت ہے کہ ان کو کوئی کہیں رہنے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے بس مسلمان بادشاہوں کی غلطی ہے جو انہوں نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ آبادی کی اجازت دی ہے کوئی ظاہرا اجازت دیتے ہیں تو کوئی دب, دب دبا کے بزدلی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں تو ویسے تو یہودا حیرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اور اس کی نسبت یہودی کہتے ہیں لیکن ان کے اپنے امال کی وجہ سے یہ بدنام اتنے ہو گئے کہ یہودی گالی شمار ہونے لگے تو بات اس طرح ہے کہ علیہ السلام کو حکم دیا وزکریام دوسری تفسیر یہ ایام نعمت سے مانوان ہے یعنی آپ اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل یہودی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں کہ تم کس طریقے سے آکے عباد ہو گئے تھے مصر میں پھر بادشاہی اتنے عرصے تک ہوتی رہی پھر یہاں اتنے خاندان ہو گئے تو بندے کو نعمتوں کی یاد دہانی سے پھر فیدہ ہوتا ہے کہ اللہ یاد آ جائے گا اسی کو صرف یہاں مراقبہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے کہ میری نیکی کتنی ہے میرے اعمال کتنے ہیں میرا طریقہ کار کیا ہے اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر نعمتیں کتنی ہیں جب انسان مراقبہ کرتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی تو پھر شکر کی توفیق نصیب ہوگی تو فرمایا وذکرهم بیايام اللہ ان موسی ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت ہو جائے تو اثر کرے گی ان فی ذالکا لا آیات لکل صبارن شکور بلا شبہ ان باتوں میں ہر ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا دین نام ہی صبر اور شکر کا ہے تو اگر کوئی تکلیف پریشانی اور روایت کرتے ہیں اس جگہ پہ تفسیر مظہری والے بزرگوں نے ایک روایت نقل کی ابو دردر آوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا آپ کے بعد کہ وہ قوم کہ ان کو میں نعمتیں دوں گا تو وہ میرا شکر بجا لائیں گے تب بھی ان کو اجر دوں گا اور اگر ان پر کوئی اذیت پریشانی آ گئی اس قوم پر تو وہ صبر کریں گے میری طرف متوجہ ہوں گے تب بھی ان کو اجر دوں گا تو اس علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ اللہ پاک وہ قوم یہ فلسفہ سمجھے گی کہ مصیبت پہ صبر کرنے پہ بھی اجر ملے گا اور نعمتوں پہ شکر کرنے میں بھی اجر ملے گا اس قوم میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ یہ قوم یہ سمجھے کہ ہر حال میں ہمارے لیے بہتری ہے یہ پیچیدہ سوال وہ سمجھے گی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جی ہاں میرے حبیب پیغمبر کی برکت سے اس کی امت یہ فلسفہ سمجھے گی کہ جو نیک بندے ہوں گے ان پر مصیبت آ جائے گی تو وہ صبر کریں گے اللہ ان کو اجر دے گا اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں ملی تو اس پر وہ شکر بجا لائیں گے, بھی بھی لائیں گے بھی تو بھی, بھی, بھی حدیث جب حدیث جب حدیث جب ایک حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مومن کی شان عجیب ہے مومن کی شان عجیب ہے اگر اس پر پریشانی آ جائے تو صبر کرے تو اجر اس پر راحت آ جائے شکر کرے تو اجر دونوں حالتیں ہوتی ہیں انسان کی ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے صبر اور شکر اور آپ غور و فکر کریں اپنی زندگی میں تو زندگی میں دو ہی چیزوں کا آمنا سامنا بہت زیادہ رہتا ہے یا تو کوئی خوشی کی خبر ہوگی تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا پھر کوئی پریشانی کی بات ہوگی تو اس پر صبر ہے جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان دو حصوں کا نام ہے آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے جو انسان بھی اپنی حالت کو سوچے تو دو حالتوں کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے ایک عدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبر نصف ایمان ہے جیسے ابھی بتایا اس میں شکر نصف اور صبر نصف اس دوسری حدیث میں کہ صبر نصف ایمان ہے اور اللہ پر یقین کامل یہ مکمل ایمان ہے اللہ پر یقین کامل کیا مطلب ہے اس کا ایک جملہ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس طریقے سے یقین کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمانی درجہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ جو فیصلہ اللہ ہو جائے اس مومن کو اس کے اوپر کوئی اعتراض بس راضی ہے یہ ایک مرحلہ ایمانی کوالٹی کا یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف انسان کے اوپر جب آتی ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے پھر اس پر صبر کرے گا تو اذر ملے گا یہ ایک ایمانی حصہ ہے درجہ ہے لیکن ایک اونچا ایمان ہے جس کو عزیز میں فرمایا کہ یقین مکمل ایمان ہے وہ یقین مکمل ایمان کیا ہے اس کے اوپر اگر تکلیف آ گئی تو اس کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا یہ سالت رسی اللہ کا شکر یہ ادا رہا ہوگا کیونکہ اس کو کی یہ ایمان جو ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ بھی قرآن or. مجید کوئی پتا نہیں ہل سکتا مگر اللہ کے حکم اور عزم سے ہلتا ہے یہ ایک بات ہے جو ہم قرآن مجید کی یہ تو ایک سنی سنائی بات اور ایک, اور ایک ہے اس پر یقین کامل کہ واقعہ تن کوئی پکا اللہ کے اذن اور امر سے, سے نہیں ہل سکتا تو اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو وہ اللہ کے امر کے بغیر آتی ہے وہ بھی تو یہ ہے یقین بھی है है جو ایک اونچے درجے کا ایمان ہے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے مصیبت پر صبر اور مصیبت پر صبر اور راحت کے اوپر شکر لیکن ایک حدیث میں فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے وہ یقین یہ بات ہے کوئی بھی بات آ جائے ایک ادھر ایک بزرگ آپ کے نمازی ہیں بہت اللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ایمانی درجہ نصیب کرے جو شہید ہو گیا بہرحال دوسرے دن تعزیت کی جب بات چیت چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایمان کا جائزہ لیا ہے کہ میرے بیٹا جب شہید ہوا تو وہ ایک دکھ مجھے لگا ہے اور دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ جنازہ کفن دفن اس پریشانی میں عصر کی نماز با جماعت تکبیر اولا میری فوت ہو گئی عصر کی نماز تضا نہیں ہوئی عصر کی نماز با جماعت تقبیر والی فوت ہو گئی وہ جیسے قبر والوں کو کہنا فلاں کہنا یوں ایسے نہیں ذہن میں رہا اور پریشانی بھی بڑی تھی یہ دو پریشانیاں میرے اوپر جمع ہو گئی ایک بیٹے کی شہادت کی اور ایک عصر کی نماز کی تکبیر اولہ کی کزا ہو گئی یعنی تصبیر اولا قضا ہو گئی جماعت قضا نہیں ہوئی جب دونوں پریشانیوں کو میں نے جائزہ لیا جائزے تو مجھے تکبیر اولہ والی پریشانی زیادہ محسوس ہوئی بیٹے کی وفات سے کہ کیوں کہ یہ میرے بس, بس, بس میں اس کا میرا مجھے حکم تھا کہ نماز بعد جماعت تکبیر اولہ پڑھنی ہے اور بیٹے کی وفات تو اللہ کا اذن ہے اللہ جس پہ راضی ہے میں راضی ہوں اللہ سمجھ نہ